اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں اور امان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہ ہو اور کسی ہو اگر دیکھیں ظلم وہ وقت جب کہ عذاب ان کی انکھوں کے سامنے آئے گا اس لیے کہ سارا زور خدا کو ہے اور اس لیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے